من شرور ينفسنا من سيئات عمالنا وإلا هد الله فلا مظل له من يظلمه فلا عادي له ونشهد أن لا عباره إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله وما بعد عيو بالله إن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهباء فإن الجنة هي المعاوى دوست مختلف جگہ سے دن کو مالو والا فرمایا گیا کہ قیامت کا دن ایسا دن ہے جس دن آدمی کو نہ تو مال کام آئے گا اور نہ اس کو بیٹے کام آئیں گے اس کو کام آئے گا بیماری سے پاک دل کام آئے گا قلب سلیم بیماری سے صحیح دل لیکن اس میں بیماری نہ ہو کلب بیمار دل جس میں بیماری ہو اور کلب سلیم صحیح دل اس پہ بیماری نہ ہو اس نے فرمایا گیا کہ جو بروز جامع اللہ کے سامنے حاضر ہوں نہ اللہ کے آگے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے روکا اپنے نفس کو ناجائز خواہش سے تو اس کا ٹھکانا جنک ہے تو یہ اصل میں دونوں آئتن جو ہیں ان میں اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ نے جہاں انسان کو باقی کونے پاک میں ظاہری یا کا حکم دیا ہے وہاں اس کے ساتھ اس قسبات کا حکم دیا گیا ہے کہ ظاہر کے ساتھ اپنے باطن کو اپنے اندر کو درست کرے گا اور جب تک انسان کے اندر اس کا باطن درست نہ ہو جائے اس وقت تک اس کے ذائق جو ہوتے ہیں وہ تاثیر نہیں دکھاتے نہ مال آدمی کر بھی رہا ہوتا ہے تو نا مال کی برکتیں ان کی تاثیریں اس کو حاصل نہیں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہر عمل میں اتنی قوت رکھی ہے کہ وہ قوت ہوا پانی میں نہیں ہے لوہ پہاڑوں میں نہیں ہے اصل میں نہیں ہے اتنی اللہ نے قوت اعمال میں رکھی ہے لیکن وہ قوت آدمی کو تب حاصل ہوتی ہے جب کہ آدمی کو وہ عمل اپنی حقیقت کے ساتھ باتیں ہوتا ہے <سؤال> اپنا در, اپنا در چارٹ لگا ہوا ہے نا اوقات والا اس پر ایک آدمی کا نام لکھا ہے شبیر امن کا خیل یہ میں کام کرتا ہے جہاں یہ بنانے کا کام ہوتا ہے ہمارا دوست کا تر میں نے کہا کہ جب ایڈمم نہیں بنا تھا اس سے پہلے کا اس اسے میں نے کہا کتنے کہ آپ لوگوں نے کام کیا ابھی تک آپ ایڈمم بنا نہیں آیا رہا تو اس نے میں کہا کہ آپ کو ولی بننے کا طریقہ نہیں آتا میں نے کہا جی آتا تو ہے تو اس نے کہا جی اگر آپ کو طریقہ آتا ہے ولی بننے کا تو آپ ولی بنے کیوں نہیں تو میں نے کہا جی اسے طریقہ آنے پر تو نہیں ہوتا اس طریقے کے مطابق آدمی عمل کرتا ہے کوشش کرتا ہے محنت کرتا ہے پھر جب اس طریقے میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ آدمی کو حاصل ہوتا ہے تب بنتا ہے آدمی کہ ایسی بات ہے نا جب بم بنانے کا طریقہ میں آتا ہے لیکن اس کے مطابق جو چیزیں حاصل کرنی ہوتی ہیں وہ ان میں ہم لگے ہوئے ہیں جب وہ چیزیں ہمیں حاصل ہو جائیں گی کسی کے لیے ایک مہینے کی کوشش ہے کسی کے لیے ایک سال کی کوشش ہے کسی کے لیے چھ مہینے کسی لیے تو کوشش کرتے کرتے کرتے جب وہ چیز ہمیں حصل ہوگی تو پھر وہ ہمیں حاصل ہوگا تو واقعی جان لینا ایک بات کو میں نے آپ کو کہہ دیا یہاں کہ جی اگر آدمی ہے کینال میں تل کاش کرے تل تو اس کو ہے کینال سے جو ہے وہ پچیس ہزار کی نہیں ہو سکتی تل کاش کرتے نہیں دیکھی ہوں گے بہت کاج کر سکتے آپ یہ تو میں نے بات کہہ دی نا میں آدمی ہے ہیں یار نام ایک فصل گندم کی لگاتے ہیں ایک مکئی کی لگاتے ہیں بیج میں جو ہے تو لگاتے ہیں جی ماس لگاتے ہیں فلانی فلانی منگفلی لگاتے ہیں ہم تو کشید ازار نہیں کر سکتے اور ایک فصل میں کشار کرتا ہے نکل کے ہم پھر مطابق آدمی پوچھتا ہے جی اس کا تخم کہاں سے لیا جاتا ہے بیج پھر کتنی زمین کھودنی ہوتی ہے اور زمین کھودنے کے بعد پھر ہے اس میں کیا کیا چیزیں ڈالنی ہوتی ہیں پھر کون سا موسم ہے پھر وہ ساری شرطیں معلوم کرنے کے بعد ساری ترجیحیں معلوم کرنے کے بعد اس کو کاشت کرتا ہے پھر کیسا اس کو نگرانی اس کی کرتا ہے پھر جب چھ مہینے محنت ہوتی ہے تو اس کے بعد اس سے فصلہ حاصل ہوتی ہیں کہ چاول جہاں کاش کرتے ہیں نا زمینیں پانی سے پہلے زمین میں ایک دفعہ دو دفعہ ہل دیتے ہیں آپ تو ٹریکٹر کرتے ہیں جب پہلے زمانے ہل دیتے ہیں تو بعد میں اس کے پانی کھڑا کرتے ہیں اتنا پانی کھڑا ہوتا ہے اس میں اتنا وقت ہے تو اس کا ایک ہوتا ہے آزمائشی ٹیسٹ ہوتا ہے کہ زمیندار سے اترتا ہے نا قدم رکھتا ہے تو اس کو وہاں قدم رکھنے سے جب پانی کے بلبلے اس جگہ نکلے نا اتنا اندر زمین جب جان ہو جائے اگر پیر رکھے اگر پانی کے بلبلے نکلے تو اب زمین چاول کی پنیر ڈالنے کے قابل ہوئی ہیں تو نہیں ڈالتے تو پہلے اس کو ایسی جگہ اس حد تک وہ اوکتی پنری پنیر کو کیا کہتے ہیں پنیر. کہتے ہیں تو اس کے گڑی بناتے ہیں جی اور اس کو پر آدمی وہ کمر جی ہوئی سارا جن لگتا ہے لگتا ہے کہ شام کو اگر نہیں ہوتا جی. تو ہمارے علاقے میں لوگ کہا کرتے ہیں کہ نرم والا تو آدمی کھاتا ہے مگر کے پیچھے کمر ٹوٹی ہوتی ہے کاج کرنے والے کی کمر ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے تو اس کو تین مہینے اس پر لگتے ہیں نا چار مہینے پہلے تین مہینے اس کو پانی میں کھڑا رکھتے ہیں اتنا اتنا پانی اس پر آتا ہے اس میں کھڑا رکھتے ہیں پھر چوتھا مہینے پانی بند کرتے ہیں تو وہ خشک ہوتی ہے پورا خشک ہونے کے بعد جو ہے تو ایک مہینے بعد پھر کاٹنے کے قریب ہوتی ہیں پھر جا کر اس کا وہ فائدہ وہ حقیقت ملتی ہے تو ایسے ہی یعنی نہیں مختلف چیزوں کے فوائد تو ہیں لیکن اس کے ساتھ مینتے ہیں اور وہ مین جب مکمل ہوتی ہیں تب ان کے فوائد جو ہے وہ حاصل ہوتے ہیں تو ایسے سب سے زیادہ فوائد اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ فوائد کا وعدہ سونا چاندی ہیرے جواہرات والوں کے ساتھ نہیں کیا ہوا ہے زمین زمینوں فصلوں اور جازادوں کھیتوں والوں کے ساتھ نہیں کیا ہوا ہے سب سے زیادہ فوائد کا فائدہ اور سب سے زیادہ جو ہے تو زندگی کے بننے کا وعدہ اور کامیابی کا وعدہ یہ اللہ تبارہ تعالیٰ نے کمدیال ہے مسئلہ کیا پیغمروں سے کیا اللہ حراطی دنیا کہ ہم مدد کرتے ہیں پیغمروں کی اور ان لوگوں کی جون پر ایمان لاتے ہیں ان کے طریقے کو لیتے ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اور ایسی مددیں اللہ تعالیٰ نے کی ہیں اور ایسی اللہ تعالیٰ نے زندگی بنائی ہے ہم گیا ہے ان کے ساتھیوں کی کہ زمین پر پھریں زمین کے ریکارڈ کو دیکھیں کتابوں کو دیکھیں اور معلومات کریں پوچھیں لوگوں سے تو اندازہ ہوگا کہ دنیا کے لحاظ سے بھی زمین کے وسائل کو کا زیادہ فائدہ جو ہے امبیال ہے مصلی اللہ علام کے ساتھی نے لیا دیکھیں چھوٹی سی مثال کو دیکھو نا جس بات مکہ مکمک میں آپ نے آواز لگائیے کہ انسانوں تم لا الہ کہ اور تم جو ہے میری بات مانو کامیاب بجاؤ گے تم نماز پڑھو کامیاب بجاؤ گے روزہ رکھو تو حاج کرو کروا دار کرو مہربانی کرو خلاف پڑھو اپنے امال کو درست کرو تو جب سارنا صحاب رام رضاء اللہ علیہ مجمعین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنع باتوں کو کہتے تھے تو شام کو اپنے اضرے میں چوپال میں اور مجلس سے جب کفھار بیٹھتے تھے تو ان کا مذاق اڑاتے تھے آج ان کے بغمت نے کیا کہا ہے ذرا وہ کہتا ہے آج کہہ رہا تھا کہ لا اللہ محمد کو کامیاب جو آپ کو کہتے تھے بتا لگ ان سے کسی نے گھا کے اسلام قبول کر لینا تم نے کہا رہا میں تو اسلام قبول کر لوں مجھے وہ دن اشنی جل رکھتا رکھتا جس میں سر تو نیچے رکھے آدمی اور کلا کی جگہ کو اوپر کرے آدمی سجدہ نماز تو میں تو قبول کر رہا تھا کہ وہ دن مجھے وہ اچھا نہیں لگتا سر نیچے کرنا اس پر پڑا کلا جگہ کو اوپر کرنا پڑتا یعنی ہے نزدیک سجدہ اور نماز یہ سر کو نیچے کرنا ہے کلا کو اوپر کرنا ہے اس کا کوئی مطلب نہیں اور وہ شروع کے لوگ جو اسلام قبول کر رہے ہیں بار پٹائی اور فاقے اور تکلیفیں کیسے حالات ہیں مشکل کے کوئی صورت نظر نہیں آتی <سؤال> <سؤال> یہ خاندان ہے امبار بل یاسر اللہ امبار اور ان کے باپ یاسر رضی اللہ اور ان کی والدہ رضی اللہ یا تین کلاموں کا خاندان ہے اسلام قبول کر لیا اب یہ اتبر شیبا وغیرہ سردار جو تھے ان کو پکڑ کر مارتے مارتے مارتے شامت کرتے اور مکہ مکرمہ کے بارے میں حکم ہے اس زمانے میں یہ حکم تھا کہ شہر میں کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا کسی کو بھرا نہیں جائے گا کسی کی پٹائی نہیں ہوگی تنگ نہیں کیا جائے گا یہ جو حدود ہے نا اس کو حدود عالم کہتے ہیں اس کا آج مندر ہو جائے تو باپ کے قاتل پر بھی کفار بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے اس کو تکلیف نہیں دیتے تھے جہاں تک کہ باہر نہ نکلے صرف یہ حکم ہے کہ جس کا کہ وہاں ایسا ظالم ایسا موضوعی اور ایسا کافر ہو کہ وہاں پر ہتھیار اٹھا لے اور مسلمانوں کو قتل کرنے لگے اس کا سن انیس سو انسی میں ہو گیا تھا نا کہ وہ بیت اللہ شریف کے, کے میداروں پر چڑھ کر فائر کرنے کے لیے بیٹھ گئے لوگ کیسے آدمی کے بارے میں پھر یہ کہ جب وہاں سے نکل کرنا ہو اور اتنا موضوع ہو کہ وہیں قتل کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے ہمیں مجبوری قتل کی اجازت ہے ورنہ نہیں ہے اس بیت اللہ کے پاس یہ کے سردار ان کو پکڑ ان کو ڈالتے ہیں اور ایک آدمی آگے آتا مارتا, مارتا مارتا مارتا تھک جاتا پھر وہ اٹھ جاتا بیٹھتا سانس لیتا پھر دوسرا مارتا تھا پھر وہ اٹھتا پھر تیسرا مارتا تھا تو اس بار جو ہے یعنی جناب رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتے تو اتنے کمزوری کے آلات تھے کہ آپ بھی کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے تو ان کے پاس سے گزرتے یا فرماتے اس آسر, پھر ماتے سدرو یا ان یاسر کے خاندان والو صبر کرو تمہاری تمہارے کی جگہ جنت ہے اور بس وہ سن لیتے اور کوئی بدن نہیں کر سکتا تھا اور پھر کفار آپس میں بیٹھتے جن ذرا جن کا ذرا نرمزل ہوتا تھا وہ کہتے ہیں یار نولہ ان کو کیا بات بتا دی مصیبتوں میں ان کو ڈال دیا ہے مصیبتوں کی آگ میں ڈال دیا ہے مصیبتوں کی آگ میں ان کو ڈال دیا اور یہ جو ہے تو کیا ان کو ملا کیا فائدہ حاصل ہوا ایک دفعہ جس دفعہ مسلمانوں نے ہرتھ کر لی مقام کرما سمجھنا مدرا کو بجال آ رہا تھا باس جاتا مسلمان نہیں ہوئے کو ساتھ لیے پھر رہا ہے مکم کر دیکھا کہ محلہ پورا خالی اس سے لوگ چلے گئے دوسرا محلہ خالی تو بجال کہتا ہے باس جمع تیرے بھتیجے نے ساری ویرانی کرائی یہ ساری ویرانی تیرے بھتیجے نے کرائی ہے اور دیکھنے والے لوگ کہتے ہیں یا کہتے ہیں ہم کامیاب ہیں کامیاب میں کامیاب کیسی کامیابی ہے پٹاخی ہو رہی ہے تو تو نہیں نہیں ہو رہی. کیا کامیابی کہتے سال میں انتالیس مسلمان ہوئے ہیں پر 40 چالیسو آدمی عمر فاروق کا دلان ہوئے ہیں. اور کہتے ہیں کہ مکم کروانے کوئی آدمی منافق نہیں ہوا بکی مسلمانوں میں سے کوئی منافق نہیں ہوا کیونکہ ایمان کی پرخ اور معیار ایسا تھا کہ اس میں گڑبڑ آدمی آگے آ ہی نہیں سکتا تھا مجنم مروڑا کی زندگی میں پھر منافق آگے آئی کیوں کہ اب ایمان کی علامت صرف نماز ہو گئی تھی اور مکہ مکروہ میں جو ہے ایمان کی علامت ہے وہ قربانی تھی بلا پکڑتے اور کسی رسی ڈالی ہوئی لڑکوں کا والے کیا ہوا تھا وہ کھیرتے تھے اپنے خدا کو تو خدا سے تو رائے مدد کرے نا وہ تم جو کہتے ہوتا ہے آدمی کا میا بجاتا ہے تو کدھر خدا کوئی حالات نہیں جو شابر وطالت کے تین سال ہیں سارے بن کے بارے میں مکہ کا فیصلہ ہوا کہ ان کے ساتھ ملنا ملانا ان پر چیز بیچنا ان سے خریدنا ان کی مدد کرنا سب بند کرو اور ان کو بستی سے نکالو تو دو پہاڑوں کے درمیان ابھی اللہ تعالیٰ آپ کو حج نسیب کرا جسب سزا مروا کے دوڑ لگاتے ہیں اس سے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مال تھا ابھی اس گھر میں دائش پیدائش ہوئی ہے ابھی یہ موجود اس میں لائبریری ہے یہ آپ کا مالا تھا اگر پیچھے گاٹی ایک شابے طالبات سب کو ڈال دیا باس اور لکھ کر کی مدد نہیں کرے گا ہمیں اس پاس دا کی برداشت کر سکتے تھے, اس پاس بھوک کے مارے مارے روتے تھے اور ان کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا بہت بڑا تکلیف ہوتی تھی اس کا جو ہے یہ حالات رسول مطانسر اللہ ایسے آلات آتے ہیں یہاں تک کہ ایمان والے لوگ جتنے پکے ہوتے ہیں اور اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ اللہ کی مدد کب آئے لیکن اللہ تبارک صحت تعالیٰ کی طرف سے ایک وقت ایک حد مخر جب قربانی اس کو پہنچے گی پھر مدد آئے گی آپ کہتے ہیں کہ وہی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ جی یہ پوری دسالہ دس زندگی میں خاص ظاہر نہیں ہوئے ہیں اور خاص مدد تو نہیں ہوئی ہے کہیں سال دو سال بعد چاند اور ٹکڑے ہو گئے جی کہیں سال دو سال بعد ابو جل کے آسم کیندر میں کرنا پڑ گیا جی اس طرح تو ہوا ہے لیکن ایسی مدد جس سے مسلمانوں کو غلط ہو یہ نہیں ہوئی کہ سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ کی ممی مدد ہے یہ بدل کی جنگ میں آئی ہے کیا مسلمانوں کو اطلاع ہوئی کہ کافلہ جا رہا ہے اس کو روکنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی اعلان کیا کہ قافلہ اصلاح لے کر جا رہا ہے ہم پر حملہ کریں گے اس کو روکتے ہیں میں جلدی جلدی کسی کے پاس تلوار لی کسی نے نہیں لی، کسی نے گھوڑا لیا سب لوگ دوڑ کے جمع ہوئے میدان میں آپ نے کھڑا کیا ان کو تین سو تیرہ آدمی ابد اللہ کے بارے میں گھر سے کہ ان کی بیوی اتنی بیمار ہیں کہ ان کی موت کا خطرہ ہے آپ نے کہ تو واپس ہو جاتا ہوں گھر میں سختی ماری ہے ان کو واپس کر دیا تین سو بارہ رہ گئے اور ان میں دو گھوڑے تیس اونٹ اور چار تلواریں تیس میزے آگے چلے گئے جہاں اتنے دور ہو گئے مجنم منورہ سے قابلہ تو صحیح سال گزر گیا آگے تو تھے ایک ہزار کا لشکر آ گیا اور اتنے دور ہو گئے مجنم منورہ سے کہ اب اگر واپس اصلے کے لیے آتے بھی ہیں تو نہیں آ سکتے نہ پیچھے جا سکتے ہیں کسلے لیں نہ آگے جا سکتے ہیں نہ ادھر جا سکتے, ہیں, نہ در جا سکتے ہیں. بس. ایسی یہ گلا جا جا ڈال دیے کہ بس کوئی گنجائش نہیں ہے سوائے اس کے کہ سو بارہ آدمی جو ہے اسی اسلے کے ساتھ بس لڑنا ہے سورہ عال عمران کی آیتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں عید اللہ عمین حکم کا کلم اللہ تعالیٰ اپنی ایک بات کو ثابت کرنے دکھانا چاہتے تھے کہ بغیر اسلح کے بغیر قوت کے بغیر تعداد کے ہم کیسے غالب کرتے ہیں اور جس ایمان کو انہوں نے بولا ہے کہ زندگی اللہ بناتا ہے مال نہیں بناتا فتح اللہ دیتے اسلحہ سے نہیں ہوتی ہے غالب اللہ کرتے ہیں فوجیں غالب نہیں کرتی ہیں اور جن جن ایمانیات کی باتوں کو بولا تھا انہوں نے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا منصوبہ اور پروگرام تھا کہ بدر کے میدان میں اس کو ثابت کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے ایک بات کہہ دی گئی کہ ہم جو ہے تو احتاع فتح یہ بھی سدھار نے کیا تھا کہ دو گروہوں میں سے ایک گروہ پر آپ کو فتح دیں گے غالب کریں گے لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ کافلے پر غالب کریں گے یا ایک ہزار کے لشکر پر غالب کریں گے اس بات کو مجھے چھوڑا ہوا تھا اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اور اس بات کا آپ اندازہ نہیں ہو رہا کہ آپ یہ کافلہ تو گزر گیا جس کے ساتھ غالب کرنے کا تو وہ ہو گیا ہے وہ تو ہو گیا ہے اس سے تو بچ گیا لشکر کا ہے تو اس کا کچھ پتہ نہیں چل جاتا ایسے حال میں اللہ نے رکھا کہ اللہ کی تو رجوع ہو روئیں گڑگڑائیں مانگے اللہ سے اور اب کیا ہوگا ایسے حال میں اس وقت بدر کے میدان میں لشکر کھڑا ہوا ہے اور صاحب جو مِنَ مِنَ ہے وہ تھا کہ کیسے لڑیں گے یا اللہ لڑ دیں گے لائیں تو میں تلوار دینے کا تو کہتے گھوڑا گھر میں کھڑا تھا اس کو تو ہم لاتے برسا لاتے ہیں جی ایسے ہر میں لایا گیا اس میں کیسے لڑیں گے ہم جی نہیں صاحب اقرام کی بڑی اونچی شان ہے مگر کہ یہ تھی کہ غلط ابارکار نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا دلوں کو ان کو مضبوط کر دیا اور یہ بات طور تھی یہ جوار اور پھر بھی اب یہ ہے کہ حضور اللہ جب مجینہ منورہ آئے تھے تو مہاجرین صاحب کے ساتھ تھے انصار جو تھے مدینہ منورہ والے ان کے ساتھ معاہدہ اتنا ہوا تھا کہ مدینہ پر کسی نے حملہ کیا تو یہ ساتھ مل کر لڑیں گے یادو سے بھی نہیں پوچھا تھا کہ اب تو باہر کی لڑائی ہے تم ساتھ دیتے ہو کہ نہیں دیتے ہو مزور صلی اللہ علیہ نے سبق کو جمع کیا اور پوچھا ان سے کہ کیا کرنا تھا مہاجرین نے کھڑے ہو کر کہا کہ آپ جیسے کہیں گے ہم جان دیں گے کسی بات کا کس جو ہے اور انسار کا یہ خیال تھا کہ ماجدین ہمارے بڑے ہیں ہمارے بزرگ ہیں یہ ہی بس جو بات کرتے ہیں ہم بھی ان کے ساتھ ہیں نہیں آپ نے بار بار پوچھا اور ماجدین کے جواب سے آپ کو تسلی نہیں ہوئی پوری اور آپ نے پھر پھر سوال کیا سرنسار کے سردار کھڑے ہوئے اور نے کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہم سے کہیں گے کہ سمندر میں کود جاؤ تو ہم کودیں گے اگر آپ کہیں گے کہ سے سلانگ لگاؤ تو ہم سلانگ لگائیں گے اور اس او زمانے میں بڑی دور جگہ کہی جاتی تھی برقم جس رات کو یہ کہیں کہ چین تک جانے کا کر کے اگر آپ برقم تک ہمیں جانے کا کہیں تو ہم نہیں پوچھیں گے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں کیا حکمت ہے آپ کیوں کہہ رہے ہیں ہم دکھائیں گے آپ. تو آپ کو تو کو اندازہ ہوا چاہیے جو ہے تو ان شاء اللہ اس حال میں ہے کہ اس کی مدد اس پر مدد آتی ہے اللہ بس آیت نازل ہو گئی کہ صلاح سطح سے تین ہزار فرشتیں کرنے والے ہیں تم پر پھر کسی نے کہا مشکر آ رہا ہے بڑا سخت حملہ ہوگا یہ پانچ ہزار آدمی ہوں گے کتنے ہوں گے دوسری آدت نازل ہوگی خم سطح اللہ سے کیا نازل کریں گے اور پھر کے کہا کہ اللہ یہ تو تمہاری تسلی کے ہم کہہ رہے ہیں تین ہزار فرش ورنہ مدد جو ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے تو کیا میدان گنگ میں جب صحابہ رام نے دیکھا تو ان کو, آ... کو ایک ہزار آدمی جو ہے وہ کتنے نظر آئے ڈیڑھ سو نظر آئے اپنے ساتھ نظر آئے تو ان کو ڈیڑھ سو نظر آئے ڈیڑھ سو آدمی کھڑے ہیں اور ایک ہزار نے جب ان کو دیکھا تو ان کو یہ تین یہ یہ چھ سو نظر آئے, آئے. دوبر ان کو وہ دوبنے نظر آ رہے تھے اور ان کو آگے نظر آ رہے تو گفار کے دلوں پر حبت ہوئی شیطان جو ہے یہ انسانی شکل میں اپنا لشکر لیے ہوئے بن مالک اس کا قبیلہ ابن سکیب کے سردار کی شکل میں آیا ہوا تھا اور مشورہ دے رہا تھا, اسے دے رہا تھا کہ یہاں تک کہ اللہ تبارہ کو بارہ کا حکم ہوا فرشتوں کے نزول کا جس بار شیطان نے دیکھا تو اس کو اندازہ نقل ہو رہے ہیں آپ تو کوئی غالب نہیں آ سکتا تو جب بھگنے لگا تو اس کو گفار کدھر جاتا ہے کدھر جاتا ہے جی ہاں آرام آلاتی خاف اللہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو اور میں تو بلّہ سے ڈر رہا ہوں میں انہیں کیا اندازہ نہیں کا دو آدمی ابھی بات ہے مسلمان بدل جائیں گے مسلمان نہیں تھے میں بدل جائیں گے مسلمان نہیں تھا میں پانچ قلعے پر بیٹھا ہوا تھا تماشا کرنے کے لیے ہم دو آدمی آئے ہوئے تھے تو جب جنگ شروع ہوئی تو میں نے دیکھا کہ بادل آئے تو بادلوں میں سے گھوڑوں کی آوازیں آ رہی گھوڑوں کے نانے کی آوازیں آ رہی ہے پھر اب بادل میں سے آواز ہے کہ اقبل یا حیزون، اے حیزون آگے بڑھ تو کہا جس آواز سے اتنا خوف ہوا کہ میرے ساتھی کا تو گلیا پھٹ گیا اسی جگہ مر گیا میں بہت ہو کر گر پڑا بعد میں جب میں مسلمان ہوا تو میں نے مسلمانوں سے پوچھا کہ وہ بدر کے دن میں نے یہ تماشا دیکھا تھا کہ کیا بات تھی تم نے کہا وہ اصل میں بادل فرشتوں کا لشکر تھا اور جس گھوڑے پر جبرام سوار تھے اس کا نام ہے زوم تھا توہ رہے تھے اچھا تو صاحب اکرام کہتے ہیں کہ ہم تو کھاتے تھے اور ہم نے ایسے کیا نہیں ہوتا کہ گرد آدمی کڑھ کر وہ گری ہوئے ہوتے اور کہتے ہیں بعد میں ہم جس آدمی کو فرشتے مارا ہوتا تھا اس کو اس کو ہم نے مارا ہوتا تھا ہم پہچان لیتے تھے کیونکہ فرشتے کی ضرب والی جگہ وہ کالی ہو گئی ہوتی ہے فرشتے ہم کالا ہو جاتے تھے اور ہم نے جو کاد نہیں ہوتا تھا تو سترہ آدمی کو تو کیا ستر کو قیدی بنایا جب کہہ دوں کہ پیشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہو رہی ہے فیصلہ کرنے کے لیے تو آپ کے چچا عباس حضی اللہ مسلمان نہیں ہوئے تھے لڑنے کے لیے آئے تھے بدر میں کفار کی طرف سے اتنے پہلوان تھے جب یہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے قط اتنا تھا کہ پیر ان کی زمین پر لگتے تھے اتنا لمبا کت تھا اور جب آواز دیتے تھے تو ان کی آواز پانچ کو ساڑھے سات میل تک ان کی آواز جاتی تھی اور ان کے کمزور سے سا شادی باندھا ہوا ہے اور ان کو آگے لے جا رہے ہیں پیشی کے لیے حضور صلی اللہ کے آگے آپ یہ قریشی سردار جی صلی اللہ کے چہچان ان کو بڑی شرم آ رہی ہے اللہ اتنا کمزور آدمی ہے اس نے مجھے باندھا ہوا ہے تو لوگوں کو کہہ رہے ہیں لوگوں مجھے اس سے نہیں ہے وہ بڑا مضبوط آدمی تھا جس نے مجھے باندھا تھا تو یہ کہہ رہا ہے ایسے ہی کہہ رہا ہے اس کو بہت باندھا ہے ایک بار تکرار ہو رہا ہے تو حضور صلی اللہ کے آگے پیشی ہوئی حضور صلی اللہ نے فرمایا کہ یہ چوتھے آسمان سے فرشتے ہے اور دیا ہے اس کو اس کو باندھا فرشتے نہیں آئی اور حوالے تو بھائی کہ جنگ کا فیصلہ ہوا ہے تو جو آدمی مدینہ منورہ اطلاع دینے کے لیے آیا ہے نا تو اس نے کام مالی فتح ہو گئی تو مدینہ منورہ کے مسلمانوں کا خیال ہوا کہ ایسی شکست ہوئی ہے کہ آدمی گوش واس ختم ہو گئے ہیں یہ اپنی شکست کو فتح سمجھ کر کہہ رہا ہے اتنا دکھ اور تکلیف اس کو ہوئی ہے اور جو آدمی مغم گرما اطلاع دینے کے لیے آیا ہے کہ کفار کہ اتنے قتل ہو گیا میں شکست ہوئی تو لوگ سمجھے کہ اتنے اتنا خوشی میں آیا ہوا ہے کہ بات الٹی کہہ رہا ہے مسلمانوں کو شکست ہمیں شکست ہو گئی تو با... اب وہ سارے پار بیٹھ کر یہ, یہ جو فرشتے فرشتے کہتے ہیں اور کہتے ہیں نا یہ بات کچھ ہے یہ جو ہے نات ہے ایسی بات نہیں ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے وجود اللہ عموماً حق حق بھی اللہ تعالیٰ اپنی بات کو سجا کرتے دکھانا چاہتے تھے وہ اللہ نے کر کے دکھایا اور پہلی دفعہ مدد بدر جنگ میں ہوئی ہے اور بدر کو جو ہے تو کرنے پاک نے فرقان کہا اس نے کفر کو اس نے حق و بادل کے درمیان فرق بتا دیا کہ حق کیا ہے اور بادل کیا ہے اور اور بس کے بعد آج, آج اور, کل اور اور اور کل اور. بس مسلمانوں کی فتح غلبہ فتح غلبہ ہو رہا ہے سبحان اللہ یہاں تک کہ آپ کو حکم ہو گیا کہ مکہ مکرمہ کو فتح کرو اور یہ آپ نے ایسا دس ہزار کا لکھ چلایا اس نے کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کدھر جا رہے ہیں اور کیا کرنا ہے لوگ جمع ہو رہے ہیں آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں جمہورے آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں یہاں تک کہ چلتے چلتے مکہ مکرمہ کی بازی جی کے چاروں طرف گراؤں جو ڈیرے ڈالے نا تو رات کو ابو فہران باہر نکلا اس کو اس وقت پتہ چلا کہ سارا مکہ مکرمہ گہرے میں ہے اس وقت تک کسی کو پتا اتنا خوفیہ آپ نے سنایا چلایا فیس کو۔ اور اب اس ابھیان کا خیال ہوا کہ اب اگر لوگوں نے لوگ باہر نکلے ہونے دیکھا تو سارے اسی وقت خیال ڈال دیں کیونکہ اتنی روشنی جن رہی ہیں اور اتنے آدمیوں کی تعداد میں کیوں کہ ہر ایک آدمی کو آتا ہے آگ جلائے اتنی روشنی کرے تو اتنی چاروں طرف وادی روشنی روشنی, روشنی تو اس کا خیال کیا کہ میں دوڑ کر خود ہی چلا جاؤں اور کوئی معاہدہ مذاکرات اگر ہو جائیں تو اس سے بچ سکتے ہیں تو دوڑ کے جو گیا ادھر ادھر آیا کہ حضرت نے پکڑ لیا پکڑ پکڑا قتل نہیں کیا جائے گا تو میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں ان کو لایا گیا دوسرے اور بس اندازہ ہوا کہ اب تو میں ہوں جی. سارا مکہ مگر منگ لوگ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شا, اعلان کرا دو مکہ مکرمہ جا کر کہ جو آدمی بیت اللہ شریف میں داخل ہو جائے گا وہ امن میں ہے جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ امن میں ہے جو اپنے گھر کے دروازہ بند کر لے گا وہ امن میں ہے ہم کسی سے لڑتے نہیں ہے یہ اس بات مکہ مکرمہ میں لشکر داخل ہوا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال الد اللہ نے کہا کہ چڑھ بیت اللہ شریف کی چھت پر اور دے چڑھے جان دی جو لوگ لاش مار کے تیرا خدا کو بلانا تری مدد کرے آج اللہ نے مدد کی ہوئی تھی اور نے دیکھا کہا شکر ہے میرا باپ مر گیا تھا اگر وہ زندہ ہوتا جس کی چھت پر دیکھتا اس کو بہت تکلیف ہوتی آج تو کالے کبے کو اللہ نے سردار بنایا کہ اللہ کی ایسی مدد مددگاری کی کہتے ہیں کہ اس وقت خیبر فتح ہوا ہے خیبر کی فتح کے بعد تندستی فاقہ ختم ہو گیا تھا اس میں مالو ضرورت آیا ہے کہ تندستی فاقہ ختم ہو گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ کے گھر پر فاقہ تندستی اس ہوتی تھی کہ آپ صبح گائے ہوئے مال شام تک نہیں چھوڑتے تھے اگر صبح گائے ہوئے مال شام تک گھر میں رہ گیا ہے تو پھر آپ گھر میں رات کو نہیں جاتے تھے مسجد میں سوتے تھے نہ آپ جس زندگی تھی ورنہ فاقہ پھر نہیں رہا اور جب انہیں فاروقہ ان کا دور آیا تو اتنا مال تھا کہ لوگوں نے گن کے پیسے کسی نہیں کیے کوئی آدمی آیا ایسا لب برکار کٹورے برکر آپ کے علاقے میں ہوتا کہ نہیں تھا پہلے زمانے میں پیمانہ گنتا نہیں تھا دی. اتنا مال آیا تو اس وقت ایران کو پتہ کیا اپنے فاروقہ دلّ میں تو بالکل کو لا کر ڈالا سونے چاندی ہے جو تھے مسجد نبی کے سامنے پڑے ہوئے تھے اتنا اونچا ڈر تھا کہ ایک طرف کھڑا مٹرا مدر نہیں آتا تھا تو <kets> اس میں وہ سونے کا گھوڑا بھی تھا دربار کا سونے کا بنا ہوا گھوڑا اس پر چاندی کی تھینک کسی ہوئی تھی اور چاندی کی بنی اڑنی جس پر سونے کا پالان پڑا ہوا تھا کتنے منو چاندی ہوگی، کتنے منو سونا ہوگائیں گے اور اس پر وہ سنجوتی تھی بادشاہوں کی بادشاہوں کے پاس ایک سندوقت سندوقت ہوتی ہے ہیرے جائر جس وقت ختم ہو جائے اور ان کو بھاگنا پڑے تو بس اس سندوسی کو اٹھا کر لے جاتے ہیں جہاں جا کر ہیرا جاہرات کو بیچا تو باقی زندگی بس یہ عشی گزار سکتے تھے وہ سندوقسی کے بیچ میں تھے تو حضرت ہم نے فاروق عدل سندوس کی نکالی تو کہا جس قوم کے لوگ اتنے جانبدار ہوں کس چیز کو مالیہ گری میں ملا کر ڈالا ہو اس قوم کو پر کون غالب آ سکتا ہے دوسرا بادشاہ کا ڈیڑھ بند سونے کا تاج ڈیڑھ بن کا تاج بادشاہ اچھا پہنتا تھا ایک زنجیر سے ڈالا ہوا اوپر وغیرہ نے سونے کا ساز ہوتا تھا سر. اور ہر بادشاہ تھا جو لئے نیا تاج بنائے گا پہلا تاج وہ خزانے میں رکھے جائے گا مرے ہوئے کا تاج سر پر نہیں رکھے گئے تو یہ اللہ تبارو تعالیٰ نے یہ فتوحات دی مل. اور عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں اتنا مال آیا ہے ساٹھ لاکھ غرب امیر کہ تیس پاکستانوں جتنی حکومت ہوئی ہے دور عثمانی نے اور اس زمانے پھر فیصلہ ہو گیا کہ زکاط جو ہے یہ نہ بیدمال میں رکھنے کی جگہ ہے نہ ہمارے پاس تقسیم کا وقت ہے اعلان کرا جی ڈنڈورا پیٹ کر لوگوں نے اعلان کیا کہ لیکن لوگوں زکوات بھی نماز کی طرح کی عبادت ہے خود زکات نکالو خود تقسیم کرو کیونکہ حکومت کے پاس نہ اتنا وقت ہے نہ بیت المال میں جگہ ہے صبح کے وقت آدمی اعلان کر سکتے ہیں لوگ بیت المال کی گندم خراب ہو رہی ہے اس کو جلدی نکالو اور لے جاؤ کیسے یا پھر دوسرا بعد نے نورا پیٹ کر اعلان کروا سکے لوگوں بیت المال میں پڑوشاد خراب ہو رہا ہے اس کو جلدی سے نکال دو اتنی فراخی اور آسودگی آئی ہے بس ایک واقعہ آپ کو سناتے ہیں پھر انشاءاللہ شاء کو پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں جی. کہ اللہ نے ایسی برکت دی کہ وہ لوگ جو غلام غریب غربا غلام بن کر بک کرائے تھے پیسوں پر بک کرائے تھے اور رضی صلی اللہ کے غلامی میں آئے کہ ان کو پھر اپنے اپنے ملکوں کا گورنر اور بادشاہ بنا کر واپس کیا ہے سلمان فارثر ضلع میں ایک شادی ہیں جو فارس سے گرفتار ہو کر تھے کہتے ہیں فارس میں ہمارا خاندان ہے مذہبی خاندان تھا پر فارسی فاسر خود نے اپنی روایت بیان کی ہے شمار جو کتاب ہے منہ زخریہ صاحب کی اس میں یہ لکھی ہوئی ہے تفصیل کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ مذہبی خاندان تھا اور آگ کو پوجنے والے آگ کی باتیں کرنے والے لوگ تھے اور ہمارے جو عبادت خانہ تھا اس میں ہر وقت آگ جلتی رہتی تھی اور والد صاحب اور میرے ذمہ یہ تھا کہ آگ کبھی نہ بجھے اس کی ہم مسجد کی صفائی کرتے ہیں سب ڈالتے ہیں خرمت کرتا ہے ایلینا. تو ان کی یہ شرمت ہوئی کہ ہر وقت آگ جلتی رہے تو کہتے ہیں وہ ایک دن میں بازار کو گیا تو وہاں میں نے دیکھ دیکھا کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اب اسلام نہیں آیا تھا تو کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ عیسائی مذہب کے لوگ ہیں نماز پڑھ رہے ہیں اس وقت عیسائی مذہب صحیح حالت میں تھا کہ انہوں وہ میں نے نماز پڑھ دیکھا تو مجھے بڑا مزہ آیا کہ نماز کو دیکھا ایک بڑی اچھی بات ہے کہ دن میں گھر پر آیا میں نے والد صاحب سے کہا جی میں بازار کو گیا تھا وہاں لوگ نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے کہا عیسائی ہیں تو مجھے وہ بڑے اچھے لگے ہیں مجھے بڑے پسند آئے ہیں تو میں ہمارے سال ان کا چھوڑو بیٹا وہ تو بڑے خزول لوگ ہیں وہ کچھ لوگ بھی نہیں ہے اس کی مطلب ہمارے آگ کی عبادت والا ہے آگ بڑی سی چیز ہے انسان کی ضرورتیں سے پوری ہوتی ہیں دیکھو نا تو مجھے سمجھایا تو کہتے میرے والد صاحب میرے بارے میں بڑے ہوشیار ہو گئے کہ مجھے کہ یہاں پہ نکلنے نہیں جاتے تھے میں کہ مجھے وہ مذہب پسند آ گیا میرے دن میں ایک آگ لگی ہوئی ہے اور میں سوچتا ہوں کیا کروں کروں کہتے کرتے کرتے ایک دن میں چھپ کر بھاگا اور میں لوگوں سے پوچھا کہ یہ کہاں پہ سر نے کہا یہ مدرسہ تو ملک شام میں ہے اس کے بڑے بڑے مدرسے ہیں بڑے بڑے لمح ہیں بڑے بڑے بزرگ ہیں تو بس میرا جا کے میں گھر سے آ کر ملک شام جاتا ہوں کہ ایک دن بس میرا نکلا اور میں نے پوچھا اس علاقے کا تو ایک لوگ جا رہے تھے ساتھ میں ہو کر ملک شام چلا گیا تو وہاں کے جب میں ایک بہادری کے پاس گیا تو اس کے پاس جب میں کے لوگوں نے کہا بڑا عالم ہے بڑا بزرگ ہے بڑا اللہ لگا تو اس کے بعد جب میں رہا تو مجھے اندازہ ہوا کہ پچھتا بیس گھنٹے کرتا ہے کچھ پیسے جمع کر لیتا ہے آہ, کچھ شکرانے مکرانے ہاں جی کچھ قبروں کے آباد کی ہوئی اور پیسے میں سے لوگوں کو جمع کرتا ہے پیتا ہے بس کچھ نہ تو خدمت خلق کرتا ہے نہ تبدیل کرتا ہے نہ اس کچھ اللہ کا خوف ہے کیا جیسے بعد میں چلا گیا پھر میں نے پوچھا نے کہا کہ یہ دوسری جگہ بتائی ہاں بہت بڑا عالم ہے بہت بڑا بزرگ ہے کیا تھا وہاں گا اس کے پاس جب بے رہا تو مجھے اندازہ کہ یہ کا کاروبار چلا رہا ہے زبردستی کرا رہا ہے اور پیسے جمع کرتا کھاتا پیتا ہے بس مزے کر رہا ہے نہ اس کو اللہ کا خوف ہے نہ خدمت خلق کرتا ہے نہ تبدیل کرتا ہے نہ کوئی جنگ کے تھلانے کرتا ہے بس اپنا پیٹ پالنے کی اس کو کہتا, اس میں چلا گیا تو میں نے پوچھا کہ اور کوئی بڑے عالم کا ہے تو کیا میں وہاں چلا گیا جب میں وہاں چلا گیا تو وہ بڑے بزرگ عالم تھے عبادت کرنے والے اور خدمت لوگوں کی خدمت کرنے والے اور دین کی تبلیغ کرنے والے اور ایسے آدمی تھے بس پتہ ان کی خدمت کرتا رہا کرتا رہا یہاں تک ان کا وقت پورا ہو گیا ان کی وفات کا وقت آ گیا تو میں نے کہا کہ اے میرے سردار ہے میرے آقا آپ کے بعد مجھے حق کہاں سے ملے گا پتنی کوئی نرس نصی الدہ کا شہر تھا تو ہم نے کہا دیکھو میرے بعد غموریہ ایک شہر ہے وہاں اس نام کے بزرگ ہیں تو آپ کو حق پھر سے ملے گا تو سے میں یہاں پر آیا بڑے نیک اللہ والے بندے تھے جن کی تبلیغ کرتے تھے خدمت خلق کرتے تھے اور عبادت گزار تھے کہتے میں ان کی خدمت میں رہا پھر اللہ کی شان خون کا وقت بھی پورا ہو گیا تم سے میں نے کہا کہ میرے سردار میرے آقا آپ کے بعد مجھے حق کہاں سے ملے گا انہوں نے تیسرے شہر سے بتایا کہ تو وہاں جائے گا وہاں اس نام کے بزرگ عالم ان کے پاس ہے کہتے ہیں وہاں گیا باقی بڑے اللہ والے تھے. ان کی خدمت چین سے جین سیکھتا رہا تو ان کی افات پر گیا تھی چوتھا شہر بتایا اور عالم بتایا کہتے ان کے پاس گیا ان کی میں خدمت کرتا رہا پھر یہ تو ان کی وفات کا وقت تو میں نے کہا میرے سردار میرے آخا, اب آب کے بعد مجھے سچائی اور حق کہاں سے ملے گا تو نے کہا برخدار میرے بعد حق اور سچائی عیسائی مذہب میں ختم ہو گئی آپ کھجوروں کے وطن میں نبی آخر زمان آئے گا اور اس کی پہچان نہیں ہوگی تو صدقہ قبول نہیں کرے گا حجیہ قبول کرے گا اور اس کی تیس مبارک پر ختم نبود کی مور ہوگی اگر تو وہ وہاں تک تو پہنچ جائے تعداد کے بعد تجھے جی حق وہاں سے ملے گا عیسائیت میں حق ختم ہوگا تو جب آپ جس یہ جو ہے تو ان کی جب وفات ہو گئی تو پھر میں علم مکمل ہو گیا تھا پھر میں نے کوئی اپنے لیے کوئی مزدوری کوئی وغیرہ شروع کی یا کچھ اردو میں نے مزدوری کی کام کیا تو اللہ نے مجھے برکت ضافرمائی میری کچھ بکریاں گائیاں ہو گئی لیکن مجھے وہ کھجوروں کے وطن کا بس پریشانی ہے اور اس مجھے غم ہے کہ میں کیسے وہاں جاؤں گا کہتے وہ لوگوں سے پوچھتا تھا خجوروں کو وطن کت رہا ہے کس مور میں گیا یہ ہے وہ دیکھتا ہوں کچھ کافلے کے لوگ میں نے گال سن میری گائیاں بکریاں اگر لے لو اور مجھے اس وطن کو پہنچا دو تو یہ کر سکتے انہوں نے کہا کر لیں گے جی یہ کافلے بتا بڑے دھوکے سے اور میں بکریاں بھی لے لیں کہتے مجھے لے کر گئے کلاکے میں لے کر چلے گئے وہاں لوگوں ہمارا غلام ہے اور مجھے بیچ دیا انہوں نے لے کر مجھے بیچ لوگوں غلام میں میں کیا کروں ان لوگوں کے ختم بے کی رسی ہوئی کرتا رہا کرتا رہا پھر نے مجھے دوسرے مالک کے پاس بیچ دیا دوسرے مالک نے دوسرے مالک کے پاس بیچ دیا کبھی کس شہر کبھی کس علاقے میں کہ آخری مالک کے پاس جو مجھے بیچا گیا مجھے لے گیا نے مجھے جب کام پر لے گیا تو اس نے دکھا بڑا کھجوروں سے باغ یعنی کھجوروں کا وطن ہے کھجوروں کے باغ ہے تو اس نے مجھے باغ بتایا کہ اس میں یہ کام کرو گے ایسے کرو گے یعنی کیونکہ مجھے خوشی ہوگی کہ میں کھجوروں وطن میں تو آگ گیا ہوں <سجل> باغ میں کچھ درخت وہاں پر چڑھا ہوا اتنے میں دو آدمی گزر کر جا رہے ہیں نیچے سے کہہ رہا پاس کباب کی بستی ہے نا کباب کی بستی جان. تو اس اس آیا ہے. وہ کہتے میں خرجمان سنی جن میں لگائی اور کھجورے لی اور سیدھا کباب ہو گیا تو کی بستی کو گیا تو وہاں جو آدمی بیٹھا ہوا تھا باہر سے میں نے کہا اپنے صاحب سے کہو کہ آدمی ملنے کے لیے آیا ہے تو مجھے اندر لے گیا تو میں نے کہا کہ حضرت یہ کی ہی کیجورے ہیں وہ لی خود کوئی کھجور نہیں کھائی تقسیم کر دی گریب لوگوں نے تو میں نے کہا میرے سات صاحب کی بات تو پہلی ٹھیک نہیں کہ کر قبول نہیں کیا یعنی پھر میں آ گیا. پھر ایک دم ہے تو اور کھجورے میں نے لی تو پھر میں گیا اور میں نے کہا کہ آدمی سے کہ میری ملاقات کرا اس نے ملاقات کری میں نے کہا کہ حضرت یہ ہریا کی کھجورے آپ ہے ہجیا کی کھجورے آپ نے وہ لی اور دوسری بات بھی کرتے آپ بیٹھے ہوئے تھے لوگ بیٹھے ہوئے تھے بیٹھا ہوا تھا تو میں اٹھا اور میں اس طرح جا رہا ہوں آپ کی پیٹھ کی طرف تو آپ نے فرمایا کہ مورے نے نبوت دیکھنا چاہتا ہے دیکھنا چاہتا ہوں تو کہتے آپ نے اپنے چادروں بارے کٹائی اس طرح تو نیچے کبوتر کے انڈے کے برابر ابھرا ہوا گوشت جس کے چاروں طرف بال تھے اور یاد کے خطرے نے کی موت تھی ہمیں کیونکہ یہ میں نے دیکھی تو بس میں کہا کہ اسلام قبول کرتا ہوں اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد پھر آگے اپنے جسمالک کے غلام سر تھے پہلے میں بہت قابلیت طا فرمائی تھی تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ سے فرمایا کہ تم اپنے مالک سے کہو کو کتنے پیسے مانگتا ہے تمہارے کہا اسے ہم کر دیں اور تمہیں ہم آزاد کرا دیں تو مالک سے باغی مالک نے کہا کہ چھ سو درخت جرو کے لگاؤ اور ان پر پھل آ جائے اور ایک انڈے کے برابر سونا یہ جو تمہیں آزاد کر لیں گے تو یار سلمان قارضی اللہ یار کہ درخت لگاؤ اور پھل آئے اور انڈے کے برابر سونا دیا جائے تو چھ سو درختوں کے اوپر کھڈے کھودنا پھر درخت لانا پھر لگانا پورا مسئلہ کام ہے پھل آئے تو کم سے کم چھ سال میں کجور پر پھل آتا ہے اس علاقے میں اس علاقے میں تو خجور ہے کجور پر چھ سال بعد پل آتے ہیں اور تو کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحبے... ان سے کہا کہ تم کھڑے کھو دو چھ سو اور سابقان سے کہا کہ اپنی اپنے باغوں کی یہ پنیر سے چھ سو درختوں کی پنیری لاؤ لائی گئی باد صاحب اپنے اپنے دوستوں مبارک سے آپ نے وہ کی کیا صرف ایک شخص جو ہے فاروق اللہ بچایا بس سال کے بعد فاروقی گیس کو بھی لایا سا اور بڑی پلا گئی ایک یاد ہوا اس نے مالک نیمت کو دیکھتے ہیں تو مالک میں انڈے کے برابر سونا آیا ہوا ستارہ سال اکرام سے گھا کر تم تو یہ تو میں تمہیں تقسیم کریں کیونکہ تمہارا حق ہے تم کیا ہے اگر تمہاری بھائی ہو تو یہ سونا دے کر تمہارے بھائی سلمان کو آزاد کرا لیں تم یا رسول اللہ صلی اللہ وسلم یہ بس جا کر آزاد کرا لیں آزاد نے دیا ان اور وہ آزاد ہو کرائے جب آزاد ہو کرائے تو بڑے قابل آدمی تھے تو ماجرین کہہ رہے ہیں یہ ماضرین میں ہوگا کیونکہ مجنمن باہر کا آدمی تو انصار کہہ رہے نہیں انصار میں پہلے سے یہ ہمارا بھائی ہے کہتے ہمارا بھائی کہتے ہیں ہمارا بھائی, ہمارا بھائی یہ کہ یہ غلام ہے ہو گیا جھگڑا ہے ہمارا بھائی ہوگا تو ہمارا بھائی ہے تو جناب رسول اللہ فرمایا کر سری سلمان جو ہے یہ ہم ہے اور پھر عجیب بات ہے کہ ان کے بارے میں ایک روایت ہے کہ ان کی دو سو سال عمر ہوئی ایک ڈھائی سو سال ہوئی اور ایک چھ سو سال چھ سو سال ہوئی روایت کی ڈھائی سو سال روایت تو متفق علیہ ہے اتنی اللہ عمر دی ہے. تو بعد لوگ کہتے ہیں کہ نصع علی السلام کو بھی دیکھا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھا ہے یہ ایک روایتی بھی ہے اور ڈھائی سال جو سب کے پاس اللہ نے آئے انجینئر اور پھر روایت اتنے بزرگ شادی ہوئے ہیں کہ فارس فارس میں موجودہ ایران موجودہ عراق ہاں جی اور ایک ویت وغیرہ سارے علاقے یہ فارس میں تھے فارس کا گورنر بنا کر ان کو بھیجا ہے بلکہ فارس کے گورنر بنے ہیں ہوئے. تو یہ ہوئے چیلنج یہ تھی کہ پھر بات کی طرف آئے پہلے یہاں سے شروع کی تھی سب سے زیادہ فوائد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اور آباد میں رکھے اور اس کو صحیح طریقے سے کر لیا جائے آسر کر لیا جائے برت لیا جائے چل کے نظریہ میرے بھائی پچاس کنال سو کنال ہاں جی اور ایک کاروبار دوسرا کاروبار ایک دکان دوسری دکان ہاں جی اور سو جرب کا ویزا اور انگلینڈ کا امریکہ کا ویزا ہے اتنا نہیں ہے سواؤ اتنا چیز ہے پہر کے کھویا گیا تو اسے فقیری کا راز ورنہ مالے فقیر سلطنتِ روم و شام کیوں تو روم و شام کی سلطنتوں کو اللہ تبارک صلاح قدم میں ڈالتا ہے اس کا معاوضہ یہ کنابا میں نہیں ہوتا یہ سگڑا میں نہیں ہوتا سونے چاندی کی رجوائے میں نہیں ہوتا ہے اس کا معاوضہ ملکوں کے ملکوں کی گودریوں کی شکل میں قدم میں ڈالا جاتا ہے جب اس کو محنت کوشش کر کے حاصل کیا جائے میں <خخ> تو وہاں پہ رہتا ہوں نا طلبا میں ہم کام کرتے ہیں دن کا دن تو ہم صبح کی نماز صبح کی جی نماز بیٹھنا بڑا مشکل ہے جو. ایسا جی دم ذہر کو ہنگامہ ڈھائی بجے ہنگامہ ہو رہا ہے تو لبا کے یہاں رہتے ہیں ہاسٹل میں یہ اللہ کیا ہو گیا اللہ خیر کر لوگ جا کے کیا بات ہے جی, مجھے جی؟ اور اولمپک جی, گیم ہو رہی ہیں دنیا کی جو مشہور کھیل ہوتے ہیں نا وہ جس چلے ہو رہے ہیں اس بقے اس بقے اور یہاں رات ہے فیری کا وقت ہے ہم اس تماشے کے لیے جاگئے کوئی ہنگامانی ہے جی آ کرنا کرنے کوئی نہیں ہے ہم تماشے کے لیے اللہ جی کھیل کے تماشے کے لیے تو سہری کے وقت حاضر کے وقت جاگے وہ کیوں کہ اس کی اہمیت ہے اس کی اہمیت ہے آج کل کہہ دیا جائے, جائے کہ کل جو ہے چار بجے جو آج ہی پہنچے گا اس کو چار چار ہزار روپئے دیے جائیں گے ساڑھے تین بجے اٹھے گئے ہوں گے تین بجے لگے گا کیونکہ جو چار ہزار کی اہمیت اگر اتنی اہمیت بھی نماز کی ہوتی کو بھی فائدہ بند رہتا کہ اگر ہم نے اس کو حاصل نہیں کیا ہے وہ آدمی جو صبح کی نماز اس سے سزا ہوتی ہے یہ روحانی لحاظ سے حال میں ہے کہ اس کو سب سے پہلے کی ضرورت ہے اس کا کام پر جانا نوکری پر جانا چھت پر جانا ملک پر جانا کتنا حلال نہیں سواری کے بال بجے کر بھوکے ہوں ان کو بھی کھانے کو کچھ نہ ہو یہ پہلے اپنی صلاح کرائے گا ایمان کی اتنی سطح حاصل کرے گا جس سے کم از کم نماز کا فریداز پر تو آ آج جائے ہاں جی اس کی اہمیت نہیں ہے جتنی اہمیت دنیا کی ہے چلے کہانی سنا ہے آپ کو ہے مؤثر کہانی ہے بڑی عجیب و غریب ہے ترکیا میں بزرگ تھے ایسے مزدور پاگل قسم کو اندال تھا تو۔ وہ بازار جنے تھا بازار میں گئے گیس تھا چوک میں کھڑے ہو گئے شہر میں چایا لان کرنے شروع کر دیکھا ایو انناس اللہ حکم کہناس اللہ حکم تحطم تمہارا خدا میرے پیروں کے نیچے ہے لوگ تمہارا خدا میرے پیروں کے نیچے ہے۔ شور کر رہے ہیں لوگوں نے کہا یہ کیا فاسق مرکز آیا ہے یہ ای کیا بے حقوق ہے ایک دوسرا آیا. کسی نے کر تھپڑ مارا کسی نے لات ماری سب لوگ آگے برکت کے لیے مکا کوئی لات بات مارتے اتنا مارا کہ ان کا ہوش و حوال ختم ہوئے اور گر کرنے کی ہو مر گیا. جب آپ گر رہے تھے بہت لوگ سننے کا میری بات کو تم نہیں سمجھتے ہو سین کی بات کو جو ہے سین کی بات کو سین سمجھے گا کچھ نام سمجھو ہمار کچھ نام تھا اس عرصے کے بعد ترقی پر سیم نام کا کوئی بادشاہ وہ کتاب پڑھ رہا تھا تو بزرگ لکھیے تو زبردست آدمی دربار میں لوگوں نے کہا کس نے کیا نام نے کہا بادشاہ آدمی گزرا ہے یہ پیسہ عجیب آدمی مارا تھا مر گیا تھا یہ کوئی صحیح آدمی نہیں تھا انہوں نے کہا کس چوک ہمارا تھا چوک معلوم کیا جی بادشاہ نے کہا ارایا کہ اس جمعے کو اعلان کرو کہ جو جمعہ جو کی نماز کے لیے ہماری مسجد میں آئے گا ہم اس کو دست ہی جائیں گے تو ٹھیک ہے جی جمعہ کے دن لوگ جمع ہو گئے جی اور مسجد میں نماز کے لیے کیا پوچھیں گے اذان کا جو وقت آیا پہلی اذان کے وقت آج مسجد میں نہ ہو, ہو تو نماز نہ کس ہو جاتی جو لوگ تھے اللہ کے طلبا تو اذان کا وقت ہو گیا نہ جو تو خطیف صاحب آیا نہ بادشاہ سلامت آیا دوسری مسجد دوسری عظان کو جو آدمی نہ آئے مسجد میں نہ ہو کے دن تشریف نماز خراب ہو گئی اور لوگ چلے گئے جب اللہ اخبار کی نیت ماننے کے وقت آگے اور لوگ چلے گئے جب. یار لوگ جو تشددی کر گئے تھے بیٹھے رہے گی میں بادشاہ صاحب بایا نکاض ہے جمعہ کے نماز مسئلے میں نہیں بادشاہ شاید جو نمازی لوگ چلے گئے تھے یار لوگ جو تشردی کر گئے تھے وہ وہیں جمعے رہے گی آپ نماز بادشاہ دوسرے کا پڑھ کے قاضی صاحب نماز پڑھ کے آئے بادشاہ نے کہا سب کو گہرا اور گرفتار کرو الگ سار کی ان کا سب کو اسٹاک پر لے کر آ جاؤ جو سب بزرگوں نے کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا کہ اے تمہارا خدا میرے قدموں کے نیچے ہے کھدائی کرو جی. خدائی کی چھیا خدا نہ نکلا میں نے کہا ایک آدمی کو دس ہزار دینا لیکن اس کا ساتھ کہنا یہ لے تیرا خدا ہے یہ لے تیرا خدا ہے یہ لے یہ تیرا خدا یہ اس کو ساتھ کہنا ہے مجھے بزرگوں نے اعلان کیا تھا میں جمعہ کا دن تھا آزان ہو گئی تھی اور دکانیں کھلی تھی تو جمعہ کا دن ہو آزان ہو جائے پھر دکان کھلی ہو اب یہ دکان دکان نہیں یہ خدا ہو گئی اس آدمی نے مال کو خدا کے دیا ہے اس لیے کے دن کہ دکان نہیں بند کر رہا جان کے بعد تو ان نے کہا کہ ان لوگوں کا خدا تو پیسہ تھا اور یہ جو بزرگ تھے انہوں نے ایلان کیا تھا لوگ تمہارا خدا پہ میرے پیروں کے نیچے یہاں خزانہ پڑا ہوا ہے اس بسیں یہاں پر ہیں اگر کھودو تو یہاں سے مل جائے گا تمہارا کام ہو جائے گا تو انہیں یہ نہیں کہ اللہ تمہارے وطالہ میرے قدموں کو نیچے تمہارا خدا تمہارا خدا مال ہے وہ میرے قدموں کو نیچے تو اس نے دوست میں گرمتوش کو یہ بادشاہ سمجھا کھو کر خزانہ میں کو دیا گیا تو معاف کریں ہم نماز کے لیے جاتے ہیں حج بھی ہم نے کیا ہوگا جی لے کے نہیں ہمارے اندر کا یہ حال ہے کچھ آپ کو میرے صاحب کھڑے مسلم تقریر کر رہے تھے کہ آج اتنا برکت والا دیں جو آدمی آلو پکایا تو کتنا سواد ہوگا جو آدمی پلاؤ پکا کے ہاں جی گھر تو گھر والی میں بھی جو ہے تو الگ چڑھایا پکانے کے لیے تو ان نے کہا کہ یہ کیا بات ہے جسے کہ تحریر کر رہا تھا کتنا سواگت میں نے آدمی دوسرے کو سنانے کے لیے کر رہا تھا کس میں لگی جگہ دن کو زیادہ ہے وہ ہم تقریر بھی ہم کر لیتے ہیں تقریر بھی کر لیتے ہیں لیکن ہاس لو یہ نہیں ہوتا ہے ہم کو ہاس لو یہ نہیں ہوتا ہے. اور مسئلہ تب بنتا ہے کہ جب اور میرے دل میں یہ بات اور پیر اور میرے عمل میں یہ بات اس وقت بنتا ہے ٹھیک ہے اس وقت جو مسلمان تقریب میں ہے نا تو پچاس فیصد مسلمان ضروری دین پر نہیں ہیں فرض واجب پر نہیں باقی تو دور کی بات ہے فرض واجب دن پر نہیں ہے کیا بدلا کی مدد کیسے ہو آدمی بڑا کا کھانا بناتا ہے میرا بیٹا کو سنبھالے گا بیٹا پہلے سال جو کام کرتا ہے نقصان ہو گیا جی کہ چلو یہ اس کے ساتھ سمجھا آدمی لگاتے ہیں اس کے ساتھ کام کرے گا اب دوسرے سال جو کام کیا تو مینجر نے اسے تو میری شامت کر دیتا ہوں لوگوں کو گایا کر دیتا ہے کلا کرنا ٹھیک سے نہ لگ گیا آپ دیکھا کہ آج بیٹا کہا دس ہزار مانگتے ہیں پچھلے گاؤں میں جی بیس مانگتے ہیں اب جگہ والے صاحب کی شرارت آتی ہے چلو جی ان کے دس ہزار کی صدم اپنی کریں گے کچھ سنبھالیں گے اگر فلانے کی بیٹی پر ہاتھ ڈال دیا آج فلانے کی بات کر دی تو پھر کہا کھوپڑی کو سراخ کر دے اور جنازہ کوئی لے آئے تو میں خوش ہوں گا ہماری سی میں واقع ہوا ایک بہادو سال کا بیٹا مجھے کسی نے کو اس کا بیٹا بھر گیا میرے کو اللہ مجھ سے تو جنازہ تو نہیں رہتا پتا چل جائے جنازہ پر جانا اور جانا خیرا لیکن میں گیا کے پاس میں پاس گیا میں نے کہی افسوس ہوا آپ کے بیٹے کے افادر نے کہا میں آپ دفاع کر خیر میں نے کہا کوئی ایسی بات ہے کہ اس کو نہیں پوچھنا چاہیے پتا نہیں کیا خدمت اس کو لگایا ہوا ہے اب میں کیا پوچھوں اس کو تو میں تو خاموش ہو کر خاموشوں کرا کے دوسرے میں کھائی رہا ہوں امیر رحمان کے بیٹے کی دعا کو میں گیا تھا اس نے بولے یہی جواب دیا آپ تھوڑے دفع کریں اس کو نا وہ تو ڈاکوموں کی گینگ میں تھا جو واردات چاروں طرف ہو رہی تھی وہ تھا اور بات آیا تھا کہ یار اللہ میں کیا کروں تو اسی وارداتا میں قتل ہوا ہے تب یہ لایا ہے کہ نہیں لایا تو معاف کریں آج مسلمان سال کو پہنچا ہوا ہے چل رہا تھا بارہ سال جیسے باپ اپنے بیٹے کو پھڑا کر کہتا ہے کہ کی اس کی میں لاش دیکھنا چاہتا ہوں اس جب لاش آتی ہے روتا ہے اسے دلواتا ہے اس کو دفن کرتا ہے تو اس کو کچھ پیسے خراب کرنے سے بخش ہو جائے کہہ سکتے ہیں کوئی ختم جگہ پڑنے کی بخش ہو جائے آ سکتا ہے میں کچھ خور کر لوں کچھ کنواں کھول لوں کرتا ہے اس نے بعد میں لیکن زندہ کو دیکھنا نہیں چاہتا آج مسلمان نے بھی یہ کیا ہوا ہے اس نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے اللہ کے ناراض گرا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جگہ جگہ پریشانیاں ہیں وہ ہیں اس پر آجی. تو یہ ایک فکر کرنے کی ضرورت ہے یہ کے پاس حاضر ہوئے اس لیے حاضر ہوئے کہ کامیابی اور فائدہ امار اور ضرورت دنیا کی چیزوں میں لکھیں یار بھی اس بات وہ تو اللہ تبارک وسلم اپنے تعلق میں رکھا ہے حضور صلی اللہ و تعلق ومار میں رکھا ہے برکتیں ان میں ہیں اور خسارہ اور تباہی یہ گناہ میں ہے معصیت میں ہے اور فائدہ یہ نیکی میں ہے اللہ کے تعلق میں ہے اس باخل کرنے کی ضرورت ہے آفسکری آدمی ہر چیز کا جب تشخیص ہو جائے بیماری کی پھر آج بھی کہتے ہیں اس کا علاج کہاں پہ میں وہاں پہنچی چیز کو اثر کر ہوں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں انسان نے کس لاکھ کا بندوبست کیا ہے تو آج کے دور میں اللہ تبارک تعالیٰ کے تعلق والی ایسی ترتیبیں ہیں اللہ کہ آدمی کو وہاں سے سلاح ملتی جماعتوں کے ساتھ چلے جائیں کام کر لیں آدمی کا بھی زندگی بدل جاتی اللہ کے تعلق والے بندے ہوں صحیح بات کی صلاح لو آئی اور میں ابھی داخلو اللہ تعالیٰ زندگی کو بدل جاتا ہے تو یہ ہمارا منصرہ بولا ہے اتفاق کی بار منصورے میں ایک جادی تنظیم کو ہمارا ہماری برادری کا آدمی چلا رہا ہے میرا شاگرد یہ ڈاکٹر ہے تو پچھلے دنوں میں اپنے بعد کیا ہوا تو ملنے کے لیے آیا ہوا اور اس نے مجھ سے کھانا تھا کیا الگ سے سازی دے تو یہ فلانا مورچہ فلانا ماحول اس کو میں چلا رہا ہوں اور اس نے کہا ڈاکٹر صاحب کہ جو نوجوان آتے ہیں نا یہ آپ تو سمجھ نہیں سکتا کہ کس طرح کے لوگ یہ تو وہ خجتے ہیں کیا تو آتے ہیں بس تھوڑے دنوں میں زندگی کی بدگی جو سنہیں زندگی اختیار کر لیتے ہیں اور تو با, باطل کو توڑنے کا کیسے جذبہ ہوتا ہے انہوں نے کہا ہمارے پاس اگر میرے جنور کا بیٹا آ تو اس کو لینے کے لیا علی میں آیا تو اس نے کہا جی آپ میرے بیٹے کو پکڑ کر جہاز لے آئے ہیں کہا جی ہم تو نہیں جائیں خدا آیا کہ آپ کے مرکز کو معنی کرنا چاہیے کہا کہ مرکز کے معنی کی, کی تجاوز کسی کو نہیں ہے بارہ اور مار کے بیٹے کو بلا کے ہم اس سے ملے اور اگر آپ کے ساتھ جانا چاہیں تو لے جائیں ہم خود ہی رکھتے اور نہ جائیں تو ہمیں بڑوں سے, سے بات کی سنگا میں تجھے لے جانا چاہتا ہوں بچوں نے صاحب آ جانا تھا جا آپ مجھے لے جانا تو میں خودکشی کروں گا وہ نہیں گئی اس کے ساتھ اللہ حیرت عجیب عریبان یہ افغانستان میں پینتیس سن رہا ہوں جن سے بالکل یہاں جو برفیاز برتھی تھی اور میزائل چلتے تھے آنے. سبحان اللہ کہ اللہ کے بندے ایسے ایسے نوجوان اس برف کی آگ میں انہوں نے وقت بھی گزارا جمع بھی جی اور انہوں نے جو ہے تو اللہ کی بات کو کھا بھی اور آخر جو ہے تو حکومت کو جگہ پر لا کر چھوڑا رہے ہیں ہمارا اعتخاب ہوتا ہے دس کا یہ پچاس سو آدمی بیٹھے ہمارے پاس کشاور میں تو ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ ہمارا مامو ہے اس سیاسی پارٹی میں بڑا لگ ہے شراب بھی پیتا ہے یہ اس کے حالات ہیں تو کیا کر رہے ہیں آپ اس کو لے آئے احتکافی دس سن گزارے اللہ کی کسان دس سن کے بعد مکمل زندگی کی تبدیل ہو کر اٹھا دیں انڈیا جا کر مینوفیکچرنگ سے بات کروں گا چار گھنٹے زندگی کو تباہ کی محسوس بھائی اور دوستوں اور جی یہ کرنی تھی کہ آج میں اپنے بننے کی فکر کر آج بھی اپنے بننے کی فکر کرے پھر بنے ہوئے انشاءاللہ جاؤ گے وہ دور دراز ممالک میں جاؤ گے لوگ آپ سے محبت کریں گے انگلینڈ میں جب ہمارے ساتھیوں نے ان کی عورتوں نے پردہ شروع کیا اور ساتھیوں نے نماز شروع کی اور زندگی شروع کی تو یہ انگریز ہنستے تھے عورتوں کو مذاق اڑاتے تھے اب وہ یہ انگریز ان میں جو پردے کی عورتیں ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں کہ, she is a holy lady. کہ یہ ایک مقدس اور متبر خاتون ہے جرمنی کے کارخانوں کے مزدور جرمنی کے کارخانوں کو چھ لاکھ سرخی چلا رہے ہیں مسلمان یہ آئے یہاں انہوں نے چار چار مہینے گزارے واپس گئے جماعت کی نماز پڑھنی ہوتی ہے انہوں نے اور کارخانے کیسے اٹھا کہ کارخانے والے نے کہا کہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے بڑی جائیں مانگی بڑیوں سے بات کی کہ ہم نماز پڑھنے کی اجازت دے دیں تھوڑا وقت ہے کافی کرتے رہے کر پڑے کچھ نہ مو ہم نے کہا یار لیا کریں مزدوری نہ کریں ہم کھائیں کہاں سے اور مزدوری کریں تھے نماز پڑھنی ہے وہ جا سکتی ہے اس کا تو کرنا ہرا لیں گے مسلمان کو کہ جا بڑے غور و فکر کے بعد ایک ساتھی کے ذہن میں یہ بات آئی اس سے جا کر مشورہ کیا آپس میں تو سے جا کر کہتے ہیں کہ آپ ہمیں آٹھ گھنٹے کا کام دے دیا کریں اور چھٹی کے وقت آپ ہم سے کام مکمل لیا کریں اس میں فرق نہیں ہوگا اور بس آپ ہمیں جا دیں کام ہم آپ کو مکمل دیں گے باقی اس ہم نماز پڑھیں جو کچھ کریں اس کے ساتھ آپ لوگوں کا کوئی فروخار نہیں ہوگا سب سے بات کی کہ یہ لوگ جا رہے ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اس بات کو مان لیا کہتے ہیں زور کے مرض یہ لوگ گئے زور کی نماز پڑھی انہوں نے اور نماز پڑھ کے آئے تو باقی لوگوں نے کام دو بجے ختم کرنا تھا انہوں نے ڈیڑھ بجے ختم کرنے لگا اور کام ان کے والے کیا اور ہم نے کام دیکھا تو ان جب مزدور چار گھنٹے کام کرتے ہیں پانچ چھ گھنٹے کام کرتے ہیں آخری دو گھنٹوں میں اس سے پھر کام گڑبڑ ہوتا ہے اگر اس کی کپڑے کی مل میں کام کر رہا ہے داغا سے ٹوٹ جاتا ہے کیوں پھر آپ کام نہیں کرتے آگے پورے طریقے سے آر بون امجوائیں پھر خیر جی ہو انہوں نے دیکھا کہ ان کا کام یار ہے باقی لوگوں سے کئی لوگ تاخیر کرتے ہیں ریسرچ کرتے ہیں بار جیو میں کہا تاخیر کرو کہ یہ کیسے ہوا ہے کام انہوں نے پہلے مکمل کیا ہے اور ان کے کام کا یار باقی لوگوں سے اچھا ہے تو انہوں نے دیکھا کہ کیا دیکھا کہ ہاتھ منہ دہتے ہیں پیر دھوتے ہیں سڑک میں کرتے ہیں اور بال پڑتے ہیں ان نے کہا کی یہ تو واشنگ کرتے ہیں ہاتھ پیر دہتے ہیں fresh ہو جاتے ہیں تازہ ہو جاتے ہیں ہاتھ پیر منہ ہیں جاتے ہیں اور سر یہ کوئی سکون کے لیے سر کرتے ہیں تو سر کیا تو سکون پیدا ہوتا ہے کہ اچھا ان کو بڑی ہے تو کام کرنا چاہے ہر جگہ کام کی گنجائش جس جگہ جاؤ گے وہاں ہاتھوں ہاتھ لیے جاؤ گے آج آپ کو سنا دوں گی تو کوئی نہیں سنائے گا آپ کو کیونکہ ہم نے گرف راگر سے دیکھا ہے جمع کیا ہوئے ہمارے لاہور کیا ہے کہ جیلوں کی جو ٹریننگ کا کالج ہے نا اس کے پرنسپل ہیں پورن مجھے سنایا پورنگا جی میں مجھے امریکہ بجا تھا اور گھومنا کہ میں کی جیلوں کا معائنہ کر کے آؤں اور اس کے مطابق اپنے پھر ہم کریں اپنے لوگوں کو سکھائے انگا جی کے امریکہ میں اسی ہزار جیل ہیں اور ان کی چار کروڑ آبادی جیلوں میں ہے چوبیس کروڑ کی کل آبادی ہے یہ کوئی پانچ سال پہلے سما کے جنہوں نے سنایا سات سال پہلے سما کے ان پانچ کروڑ سو چوبیس ہے چار کروڑے آدمی جیلوں میں ہیں اور اسی ہزار کے جیل ہیں اس کے مقابلے میں پاکستان کے آبادی بارہ کروڑ ہے اور ہمارے اسی ہمارے جیل ہیں اس اور اسی ہزار ہمارے بھی اتنا فرق ہے کیونکہ چوبیس کروڑ میں چار کروڑ اور ہمارے بارہ کروڑ میں اسی ہزار ایک لاکھ سے بھی کم ہے ان نے کے تیس ہزار ان کے تیس لاکھ بچے دسویں انتظام میں شامل ہوتے ہیں ان میں سے نہ چالیس لاکھ چالیس لاکھ فیمل ہوتے ہیں چوبیس لاکھ پاس کرتے ہیں اور سولہ لاکھ فیل ہوتے ہیں اور یہ سولہ لاکھ تین سالوں کے اندر اندر جیل میں پہنچ جاتے ہیں جرائم کر کے چین جیل جیلوں میں بڑی تنخواہ ہوتی ہے. جیل کی جیل نوکری کی بڑی تنخواہ تھی کی کیونکہ یہ بڑا خطرناک کام ہے کہ کی کیجیوی اٹھ کر حملہ جو کہتے ہیں مرد بھی ہوتے ہیں عورتیں بھی ہوتے ہیں گھر جگہ کے جدی اٹھ کر حملہ کرتے ہیں مارتے ہیں پٹائیاں کرتے ہیں حملے اور برا حال کر دیتے ہیں جیل. چار سال کی رپورٹیں جب ہوتی ہیں یہ جو ممالک جو ہوتے ہیں جن کا نظام درست ہے تو یہ ہر ادارے کا سال کا جمع کرتے ہیں حالات ڈیٹا اس کو کہتے ہیں تو اس کو بولنا کرتے ہیں کہ اس میں کیا چاہیے کیا برائی ہے جو. تو کہتے ہیں سالوں کا جو جیلوں کا ڈیٹا آیا تو اس میں ایک دو جیل ایسے تھے جس میں سال میں کوئی ہنگامہ نہیں ہوا کوئی حملہ نہیں ہوا کوئی کیدیوں نے جو ظلم نہیں کیا تو ایک آپ معلوم کرو کہ اس جیل میں کیوں سارا سال ہنگامے نہیں ہوا لڑائی نہیں ہوئی کم جیلوں کے بدماغیوں نے کہا کہ یہاں کچھ لوگ اکالے مسلمان آ کر قید تھے انہوں پر کچھ ایسے عبادت شروع کی ہے نماز نے اور ایک انہوں نے شروع کی ہے کوئی تعلیم شروع کی شروع کی تعلیم ہے تو اس وجہ سے نہیں انہوں نے مالو ماد کی تو وہ کوئی تبلیو والے اغرا تھے جو جیل میں چلے گئے تھے کسی وجہ سے انہوں نے واجبات کی نماز اور تعلیم شروع کر دی تھی تو خیر انہوں نے جس وقت بش کی جس وقت بش کا حملہ ہو رہا آ جب یہ بے صدام وغیرہ جو تھے تو یہ اس کے جال میں آ گئے تھے اہم ان دنوں جس دنوں کو راک اور بمباری کر رہا تھا اس نے قانون پاس کیا ہے کہ میری سارے جیلوں میں مسلم ورپ اینڈ مسلم ٹیچنگ شڈ بی سٹارٹڈ سارے جیلوں میں مسلمانوں کی تعلیم اور ان کی عبادت کو شروع کیا جائے تو وہ سے بتا رہے تھے کہ تمہارے ساتھیوں کے پاس اتنے آدمی نہیں تھے صرف ڈیڑھ سو جیلوں میں انہوں نے تعلیم اور جماعت کی نماز شروع کرائی اور امریکی حکومت کو اجازت دی کہ تم اپنا میس چلاؤ کھانے کرنا تم لنگر چلاؤ میس چلاؤں تو جب جبکہ وہ آدمی امریکی گرفتار کا لڑکا آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہاں پر کوشر میس ہے جی جو ہے جی کرسچین میس ہے جی اور آگے لکھا ہوا ہے حلال میس حلال پوچھے کہ حلال حلال کیا ہے جی تو کہتے حلال جو ہے یہ مسلم مس ہے مسلمانوں کا وہ ہے کھانے کا وہ ہے کہ اچھا تو کہتے میں نے کھایا وہ ہے نہیں چلو حلال کا تجربہ کرتے ہیں جب وہاں جاتا ہیں تو ہم کو کہتے ہیں یہاں پر ہارڈ ڈرنک نہیں ہوتی شراب جہاں صاف ڈرنک ہوگا یہ جو سا شربتیں وغیرہ ہیں ٹھیک ہے شاہ جی کیا جب وہ تین چار دن حلال دبیا والا کھانا کھاتا ہے شراب سے اس کی پرہیز ہوتی ہے تو حرام کھانے میں حرار بنتے ہیں جین بھر بوجھ ہوتا ہے آدمی کے تو چوٹے دن اس کا مزہ ہے تو بڑا مزہ آیا تو جا کر کہتے ہیں جیل کے سے کہتا ہے کہتے افسرتا کہ اگلا ہفتہ میں پھر مسلم مص کرتا ہوں کہ چلو ٹھیک ہے جی پھر وہ کہ تو دو دفعہ اجازت ہوتے تیسرا جب مسلم میس کرو گے نا تو آپ کو امام سے اجازت دینی ہوگی یو ویل پرمیشن فرام امام گھوٹے سے امام آ جی امام کیا چیز ہے جی تو کہتے ہیں امام مسلمانوں کا ساتھ امام ہیں اچھا اچھا وہ چلا جاتا ہے امام صاحب کی تو اللہ رہ کہتا کہتے جی میں آپ جی کی میں تیسرا آپ کا کھانا شروع کرنا چاہتا ہوں تو اس کی اجازت درکی ہے گیا ہفتہ تم کھانا کھاتے رہو نہ ہماری تعلیم میں کر بیٹھے ہو نہ تم نے نماز آ کر کام تو نہیں شروع کرتے ہیں اگر ہمارے ساتھی سے آپ شروع کرتے ہو تعلیم میں بیٹھو گے اور نماز میں گیا کہتے ہیں میں آؤں گا ٹھیک ہے شروع کرتے تعلیم میں نماز پڑھتے کے ساتھ ہی میں سوچا مسلمان ہوا ہوا نے بتایا کہ پچھلے سال کے 4 لاکھ آدمی مسلمان ہوئے ہیں جیلوں میں لاکھ ایسے میری طریقے مسلمان بھی ہوتے ہیں کہ ایک امریکی آیا جماعت میں بی بھی سمیت تو مجھے ساتھی نے پیغام لگا کہ تمہیں اس کو آؤ اور اس کو لے کر اس کا بڑا سالج ہے پشاور کا لا کر اس آدمی کو پروفیسروں سے طلبا سے اس کی ملاقات کراؤں آپ میں کیا جس کو میں نے لیا تو اس کی ایسی خوبصورت تبری باندھے اور چادر چادروں نے طے کیے جیسے کب ڈالیں ہم چادر دوست آگ رہے تھے اس کو خوب خوبصورت کیا پھر بادی ہوئی آٹھ سے لاٹھی لیے ہوئی اور چھ اس کا کتا کہ جو اسے سنا ہے کہ یہ سنت ہے بس اس نے اس کو لیا جا. یہ سنت اس کو لیا چاہے میں لے گیا پروفیشنل سے میں نے ملایا پھر جو ہے تو پروفیشنل میں کھایا جا رہا ہے کو جمع کرایا اس کی تقریر نہیں چاہیے راستہ جمع کر لو پہلے کو جمع کیا جائے جی. یہ جی. جی آدمی کھڑا ہوا جائے جی. اس سے بیان کی. ہمارا پروفیسر صاحب تھا مسجد کا پروفیسر صاحب کا دور دورہ تھا امریکی سے کہا آپ کہہ رہے ہیں اللہ رسول آپ اقلی ثبوت نہیں کہہ رہے ہمیں ہر بات کا اقلی ثبوت دیں تو مسلمان کو کھا کے دیکھو میں دلائل سے مسلمان نہیں ہوا ہوں اگلی دلائل نے مجھے مسلمان نہیں کیا ہے میں عمل سے مسلمان ہوا ہوں ان لوگوں کا میں نے دیکھا ہے میں امل سے مسلمان ہوا ایسے کہ میں کھڑا ہوا تقریر کر رہا ہوں ذہن کیا خیال ہے میں کوئی عالم ہوں ان کا میں کوئی عالم نہیں کہ میں تقریر کر رہا ہوں مجھے میرے دل میں دال لگی ہوئی ہے جو مجھے بلوا رہی ہے وہ جب یہ بات کہی تو میں نے دیکھا کہ بار میں سے چلو باہر میرے گھر بیٹھے ہوئے تھے یعنی آنکھوں میں سوچا میں کے غور کیا کہ یا اللہ یہ آدمی ہے اس ملک کا جہاں پر پرشی کے حد ہو گئی ہے اس امریکی نے اسلام قبول کیا طریقے سے بیان کر رہا ہے ایسا یہ اسلام لے کر ہم سے یہ لوگ وہ کامیابی کے سارے نقصد آنکھ کریں جاتے آ جائیں اور ہم اسی جگہ پڑے رہ جائیں جہاں پر پڑھیں گے کہ میں بات کرتا ہوں ایک پڑھنے کی ایک امریکی مسلمان ہوا تھا جنم تھکا دوسرا وہ جہاں آیا ہوا تھا رائے میں اور اس کو یہ جھرکان کی بیماری جہاں سے تینویں اور داخل کیا ہوا تھا تو میں گیا وہاں انہوں کہ ڈاکٹر صاحب تم جلدی جاؤ امریکی داخل ہے وہاں اس کے ساتھ رہو گے اور اس کا علاج ملاج بھی وہاں کر رہے ہیں میں اس کا خیال رکھو گے تعلیم بھی کیا کرو گے گے کا رہے اور یہ میں سجن نہ چلا گیا میں ملا اس پہ تو دور کی نماز کے زان ہوئی ہم او اور میں اٹھے اور غیر نماز پڑکایا غیر نماز پڑکایا تو سمجھتے کہ کہا کسی کہ یہ پیپل گھر کے جواب میں مسلمان ہیں میں نے کہا جی ہاں. کہ نماز نہیں پڑھی ہے کہا نماز نہیں پڑھی میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو مسلم مسلمان ہیں نماز تو سب پڑیں گے جو میرے لیے تبلیغ ہوگی خیر جی میں نے کہا آپ لیٹ جائیں چلا کیا میںوق ہے کی طرف سے کچھ امرود وغیرہ لے کر آنا سے میں نے میں نے میرا وقت لگ گیا میں واپس آیا تو بڑا خوش بیٹھا امی سے دیکھو تو میں بات بتاؤں تم چلے گئے نا تو بڑا دلچاہ کے میں سب لوگوں کو تبدیل کروں تو مہربا کی چڑھ تو دو ہے نا اس کے بیٹے میں نے کہا کہ انگریزی آتی ہے اس نے کہا جاتی ہے ان کو میں ساتھ اور بتیس کے بتیس کو کے کو میں نے کی کی نماز ہوگی نا تو لے کر جائیں گے آخر کے زنوی کو کھڑا ہونے کا کمان کمان کمان کھڑپ رہے آؤ نماز تل, آؤ نماز سب کو سجھیا اور نماز لے لے جا رہا ہے یا اللہ امریکی تالجمن انگریزی طالب اور مسلم مسلمانوں کو اٹھا کر نماز لے لے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ تو باجس دن جو ہے اس کی چار دن میں لنگ چھپا دی میں اس کو واپس لے جا رہا تھا تو وارڈ کے مریض ان کے رشتے دار نرسیں کمپاؤنڈر ڈاکٹر سب کھڑے ہوتے اور سر بھی لباس کرتے نہیں ہوتا سر پر سنواز ڈالے ہوئے ہیں سفید کپڑے تو آگے سب جلد سماغ اس کے جائے گی کیا آگے لگا چین جا رہا ہے کرتے ہیں جی کیا ایک برطانوی مسلمان ہوا تو وہ یہ جو مسلمانوں کا جو ہوتا ہے نا اس کے میں تین دن کے لیے بیچتے ہیں میں سب کو بھجا تو ملنے کے لیے بھجا گیا تو میں نے کہا کہ آپ کیا آپ کا لباس ہے تھوڑی سی بات کھائی انگریزی جی. میں انگریزی سمجھتے ہیں اس کو میں لے گیا تو اس نے کہا بیان میں اسے کہا دیکھو تم لوگوں کے اندر کوئی خاص کشید نہیں تھی کہ میں تو تمہاری وجہ سے مسلمان لو تم لوگوں میں کو کوئی کشید نہیں کہ میں تمہاری وجہ سے مسلمان بھاؤ ان سے کہ نیا زندگی کی گندگی سے جو میں وہاں گزار رہا تھا اس کو تنگا کر میں مسلمان لوگوں نے بیان کیا بیان کے بعد کہا کہ ناؤ دا تھنگس ویچ وی ایس یو آر لکنگ دس دھوکا ہے تو اس نے جنہیں ہم نے ان کو چاٹ لیں گے بات سنتے ہماری تھوکی چیزوں کو تم چاٹ لوگ آدمی بابا کپڑے اس میں کیا پہنیں گے لنگ اس میں سے لنگ پہنی ہے میں بھی لنگ پہنوں گا لگ سی جناب سورن پر فخر ہونا اور تو فخر نہیں کرے گا کافر مسلمان ہوگا اس کو لے گا اور فخر کرے گا محسوس ساری زمین کی سرداری والا آخر اور ضرورت نہیں تو گزرا سے مطلب تو ترکیہ کا بادشاہ ہوتا تھا سلطن عثمانی سلطان اور یہاں عثمانی سلطان خود آتا تھا سال میں تھا اپنا شاہی تاج شاہی لباس میں جاڑو جاتا تھا پھر جا رہا مشین پر جاڑو جاتا تھا اس گھر کو اٹھا کر پھر پاس لے کر جاتا تھا اور جھاڑو کو کر وہ جھاڑو رکھا ہوتا شاہی دربار میں جیسے بادشاہ کی تخلیق نہیں ہوتی تھی اسے تخ پر, اس پر بٹھایا جاتا تھا کے تاج پر جھاڑو رکھا جاتا تھا جنابی رسول اللہ صلی اللہ ہوا ہونے والا جھاڑو یہ ہمارے اللہ اللہ سلمان سلطان اور مسجد نے مچے نبی کو بنایا جا. اگلا جیسا ہے نا یہ سلطان اور نے کو بنایا ہوا ہے ابھی یہ درمیانی درازہ جو ہے اس طرف آ گئے اس کے بعد مسجد جیسے لکھا ہوا ہے سعود کو لما نے کہا کہ بادشاہ سلامت بچے پیار ہو گئی ہے آپ اس کا پھٹا کرنے کے لیے آپ گیس نے کہا کہ یہ مجھے چاول نہیں ہے کہا کروں اپنے آپ کو چاول نہیں پاتا بھائی کہا کہ آپ گی آپ کو بڑی محبت سے بنا اس طرح کے سن ہے نا پورے پھڑکے بناؤ کیسا ہے اندر خالی ہے اور سمجھ لا ڈال ہے سعودی کے لوگ نے اس کو تنہوں کو گرانا چاہتا میر کو کرنے کے لیے کرنے کو نہیں گرا سکتا ایسے محبت سے اپنا ترم نے کہا کہ اس طرح کرو گے کہ مجھے رسوں سے باندھو گے گیر جی اور مجھے مجرم کی طرح جا کر دوڑا کرو چلا ہوں مجرم کی طرح میں جان دے چلا ہوں مجرم کی ترابا مجھے رکشن ہے باندھ کر کھڑا ہوا یہ بات اتنی پسند آئی ہے کہ سب دروازوں کا رکشا کر لیا بار مجھے اب دی ہے شاید کیا متک رہے گا درخ کر ان کو شاہوں کے کہ سر گئے بڑھ کر ان کو شاہوں کے سر جھک گئے ان, ان کے اُلانا میں شامل ہوئے سلاکی ہیں محمد نے محمد غلامہ نے محمد ہیں سلاتی بادشاہ غلام ہے اور جو آپ کے غلام ہیں وہ بادشاہ ان کے آگے بادشاہ تمہارا خانے سے آر بھی وادھا میں تمہاری کی ہے آر وادوں میں ایسان تمہاری کی ہے کتنے ماسی میں بسوں کی تمنا تو مواد میں ایسان تمہاری کی ہے کتنے ماسی ہوں بسنا سمو مکجا تم رسول تم ہری سنا لئی تم ملنا سنا میں نے تمہارے پاس آیا رسو تمہاری کا پاس خانہ میں سے آیا تمہاری جن کا آیا تمہارے پاس آیا رسو تمہاری جنس کا تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ان کو ایسے بہت تکلیف ہوتی ہے ان کو اندر بہت کراؤ یہ ہریشن تمہیں خیر پہنچنے کی ان کو بہت زیادہ چاہت ہے فائدہ پہنچنے کی خیر پہنچنے بہت زیادہ چاہ ہے تو یہ باتیں کے بارے میں تو خار جو آپ میں ہے بڑی تکلیف آتی ہے اس سے بھی آپ کو تکلیف ہوتی ہے دل محمد رحص الرحیم کو تنا نہ کر کے گیا مومن کری تو آپ خاص طور سے بڑے مہربانی والے ہیں اور بڑی رحمت والے ہیں مومنی ذریعے خاص طور سے ایسے اے اے اے لائل تو سرمون پھیرتے ہو فین حضی اللہ اللہ احمد اللہ سے کہ میرے لیے مراللہ کافی تم کے ساتھ کوئی محبود نہیں سبق کل تو میرا تو ہے بڑا تھا نوٹس نہیں بارش کا بالکل اور ذاتی والا سے بات کو ضرورت نہیں ہے لیکن تمہیں اور مجھے ان کی ضرورت ہے میرا یہ کہاں ملیں گے پریشانی تھا ملیں گے گھمایا کہ یاد ہونے اور ملوں گا اور یا کردو کے پاس ہوں گا جب تک موٹی کو نہیں ہوگی تو وہاں وہاں پر کھڑے ہیں میں چاہ اور محبت نہیں کرتے بہت ہی چاہ کر محبت میں کبھی خود جو ہے محبت ہے پھر بہت لے کر کے ان سے کوئی آ رہا نا محبت تو کرنا شہر بنا دیکھ لیے دیکھی بڑا بڑا مطلب کیا گزرے گا بیٹھے بیٹھے پرانے پکڑی آ گئے تو انہوں نے کہا کہ ان آئے ان کے بعد اللہ والے تھے بھی مجھے گھر والی ہمارے یہاں بچہ پیدا ہو گیا ہے گھر والی تکلیف میں ہے اور ہمارے پاس کچھ تو نہیں کھانا پینے میں پاس جا اور اس کو ایک نام بتا کیونکہ جمعہ تھا ایک ہزار مطلب ضرور صحیح پڑتا ہے چلو دنوں کے جب ت نے پانچ پڑا تو آتا تھا رام آ گیا تو اس کو تو چلا گیا پھر تھی جب واپس آیا تو پانچ سو سمجھ میں بات کیا بتایا تو بات نہیں کی میرے سر جب گئے بنا ملے اللہ ایک ہزار کو بات نہ آ میرے لال کسی کو پتا نہیں اور بات کریے آپ کو سبزی لے کر آئے اور ایک ہزار بات یہ سب آپ کو مارک بجے دن لے باقی لے یہ تکلیف آتی ہے کچھ بار تو اس کو کرتے ہیں ہم کو دکھا بڑھے ہمارے گاؤں ہے زمانے پچاس گئی اور شکایت نہیں ہوئی اور شکایت ہوتی ہے بڑی چاہیے سو دیکھا چاہ ل اپنے لیے فیصلہ اور مندر بہت دور میں پورے اپنے ہاتھ سے آ گیا قدم کرنی چاہیے بجا دیا آ جائیں فیصلہ ہو جائے گا آ جائے مسئلہ نہیں ہے